وَلَوْ أَنَّ نَنَضَّلَ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَوَكَّلَ مَحُمُّ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا إِذَا شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ <تصفيق> أَفَكَانَ عَلَيْكُمْ او اوخب کی دری اراجم کو جمکوں گا دی تا ہرش مخامخ ندی داخل اکی دا دا زد دا کی ایمان روڑی رزت مگر آوخ اللہ تعالی اواڑی ادری مان روڑل لاکن دیر دری دی ندی نہ پویا و کز ل جانب ن شاتی نل یوہی باد ملا بادن کور ول رب کما فالو ہواسی جوکڑی ما ہریو نبی لر دان شیتا نو پیرانو و سوسری بازتا درو خبرو د پارا دھیر کم اکوفتے سارب دی پا کارے کرے ددی لا سردا ن چری سدرو جوڑی نا بلا خ ولی اردی اختری ادیر پارا چی دے درو خبر ہوتا سان چی مان پا آخرت ن لریم اور دیر پارا چائی خو کی خوہ کی دے خبر لرام ادیر پارا چی کئی ہا کارونا نا کارا چی کئی ہمیشہ اَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي يَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُنَا أَنَّهُم مُنَزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَلِينَ <تصفح> آیاتِ سِوَعَدَ اللَّهَنَا قُلَتُوا اُمْزَو بَالْفَ حال دا چ خاص اللہ دے نازل کڑے تاس تا تب تا تفصیل والان اور کسان چورکڑی منگائے تتاب یقین کئی چاہ قرآن نازل کڑے شیرنا بحق سران نمک اور شکم کنان وطمت و تمت کلیمت اور ربی کا صدقوں لام مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ بہ سلیم <تصفح> اپ کلی میں درفتا پرش چنو پاف نشا سو بدل ان کے اللہ کلیم و لرام ہا سر سوری پار سبان تو پے اکثر امن فل بلو کن سبھی لام کت تاب <acted> کے دیروہا چاچ پیم گمراہ بکیتا اللہ رام زی تاباری نئی مگر د گمان اور نری مگر پتو خبر کئی یقین خپویا چوڑی دلہ دین اپوئے قم اللہ کنیاتی خریدائی ناشیات شیدن اللہ <سؤال> پا ایبان خاص کرم قیتہ صل اللہ پا یا سلمانی مان رنکیم وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم اللہ مصررت ملیم وین کسیرا لیضلونا بے اہوائہم ان نبک ہو سوج رستوچ نخراغ ناچ یا پائے بانخاس کرم حال دارے اللہ تفصیل کڑے تاستائے چ حرام کڑی بتاسبانے ماسواد وخنا چجبور شاسو داغے خوراک تام یقیناً دیر کسان خام خام گما کے خلق بخل خواہشاتوں بغیر د دلیل نام یقیناً سارب ذی خبو یا باغ شان کہ ذحد ناں تیری دل گئی و زرو ظاہر الاسم یوں وا دنا ان الذین یکسبون الاسماء سیزاؤون بما كانوا یقترفون افریدار گنا گناہ ہونا یقینا کسانچکئی گناہ ہونا زردے بدلورکی پسو دا گنا گئی ولا تا کلو و لمس ملا وین شات نیو ہوا لیا جا دلوکم وَإِنَّا تَعْتُمُوْهُمْ مِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَمَّا خُرَيْدَا رَغَسِيْنَا شَنِنْ يَا سِنُمْ دَ اللَّهَ بَعَيَ بَانْدِي يَقِنًا تَدِي دَا خُرَاكْ خَامَخَعُ وَتَلِّي دَ إِمَانًا هَيَقِنًا شَيْطَانًا نِنْسِي وَجِنِّي خَامَخَعُ وَسْوَسِي جِيخ بلو تَام دبرائے کہ تاثر جنگوں ان کی بڑے مسل ہو گئے وکتا سو خبروں من العدد اشیاتین ودید مرغو یقینن تاس وخم خ مشرکانی امم کان متن فہینا ہو جانا لہ نور یمشی بی فی الناس کم امسلو فی ظلمات ليس بخارج منها کدال کسوئی لِلْكَافِرِينَ مَا کانیا يَعْمَلُونَ آیا سوکھ چڑی نجندے کو ماغل رام اور کو منگاغل رنا د قرآن گردی پائے رنا سردے پخل کو گیم پشاندار چا کے دشی چاغ حال دائی چا پو کی این دیو تم کے دا سے ڈولی شیر کا فرانت راگا منچالی وائم کرو نہیں بین حسین اور سے یوکڑی منگا پارو کلی کے گٹاند کلی جرم کو ان گرایے چری جرگی کئی پائے کے حق خودی اس مگر نشی کو لے سو راجیوانو میں دری می مؤڑ تردی چارکڑ شی مشاندائے شور کڑی دلارسانتا اللہ کو پاکز شیور کئی پل سالت جاتا زرے ابرسیا کسان تجرے یجعل صدرہو چلول سدر محرجن کنائے فی سمان ناسوخی اللہ تلا ہدایت اسلام تام پاراسوخ اللہ گلر اگر تنگا او دن کے گویا کہ رے ورقی جی بزور با نے بر طرف تام قد داسی دلہ تعال سانبانی ادا قرآن یقین جا بین کریم گائے قوم دفارا چین علیم لارسلام دیکھلاتے خاص دوست ویو میا شروح جمیشر قد سر من مینل وقالا أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكالشال لعبر عجمك ذيتول لرب رزقه ابوئی دیران گمراہڑی مرگڑی داغی دینسم گاڑی گبا سردیا چیتام ساسو دور ہمیشہ بے پائے کیم ما سوادہ آشانا چا اللہ غارد آئی ریسل یقیناً سارب دے حکمتن والا پوئے دے پارسا وکذالکن والی باز ظالمین بازن بما کانون یکسبون اداسی یوزے کو منگا باز ظالمان دبازن اور سرام پس وبدائے عملن سرشدی اے کیم يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وہ لے ڈلے د پیرانو د انسانان پیغام روڑ ان کی سا سو نام بیا نو لے پتا سو آیا تنانگ ارے در کو لتا ملاقات دا دی بو دا اقرار کو فول زان بانے د جرمونو اور دو ککڑوں دی لڑا جن اقرار بو بھوکھی دی پکو زانو نبان دیچری دی کافروم لب کا محل دار سلال گل دے وجار بھا کو ان کے دکلو پس ظلم دائے خلکو پدا سیال چائے اسی تن کی نا خبر ولی کل درجا تماملو اماربو کبھی گافل ملو دار چار افارا جدا جدا درجیری دو جدا ملون دا رے سارب غافدری شاہ یوزی من کمان قوم ضوری دق رب قریم سارب بحاجت خاند رحمد رمد واڑی تاس بٹول فنا کی رابو علی ساس نرو ساس سوگ چلائے واڑیم لک سنچتا سے پیدا کری نور انما دولا ان لات تم بے موجرین یقیناً سر واد کے ریشی خام خا بر عظیم اور تاس آج ان کے اللہ ملولا مکان تم الدار <سؤال> نمن لا مل الظالمون تری کو یقیناً مل گم پخل تریقام زرے تا سو پگیم چادار پارا دے خیسان جام دور رسنیم یقین نشی بچ کرے ن لا لا زابنا زالمان خلک ویل اللہ حرس و سیب فو ہاضا بام شرکائے فماں کا نل شرک آہ فلا فَلَا لو و ماں کا نیلہ فہو آلولا شور کام ساما اجوڑی دا, مشرکان دا اللہ د دا پارا دائ سے چل پیراکی د دا فصل نو د سارونا برخا مدیوئی دا, دا, موافق دا, و دا بلا برخا د اللہ معافیق دان دریم ادا بل برخا زمند شریقان نا برخا چی د شریقانوئی نا نور رسی گ اللہ تام عبرحشد اللہ یا غفور سدید ذی شورا کا ہوں لبذہ دا فیصلے شریے کہیں وکذان تزین لکثیر من المشرکین قدنع عبدهم فرکواهم لاردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فالوا فزرهم وما افترون قداسے دولکریم گاڈرو ڑی ڈیروں مشرکانوں کا پارا چہلا کی دلام اور دد پارا چڑبڑ کی بدی بانی دین دریم اور دیدا کار نشولی نیک ددی سردائے نہ دی صدر جوڑی وقالوا هذه انعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وانعام حر من ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتران لهم سيزيهم بما كانوا يفترون ديوئ دا قسم ساروية وفصل مند ن بخری گوش دیم داپ گندیم ادانو ساری حرام کڑی شاغان د پارد سور لو سارو دیا دئی نا لاہے بانے بوخد زبا گیم دا ٹو درو جوڑی بال بانے زردے سزا دی ک لاپ سود درو چیری دی جوڑیم والو معیلام خال ستلور نلازمے تدی شرکان سیم وسو مہو حکیم نالیم ادیو ہا کہ پخیٹو دلیک سمسارو گریم خالص ہلال دیزم ناری نو لرا حرام دیزم گلانو او اوکیا شیم مغدار ندی پائے کی پورب اور والی اللہ دی تدری غلط بیان یقین قطل بغیر قبضان یقیناً پتان کی پریوتی دا کسان کی وجنی بل بچیم وہ کم بغیر سد پوئنام اور حرامی پذانا شیش اللہ دیلا حلال کریم دروں ان کی نیپالام یقیناً دیدی گمراشی اور ندی حس ہدایت مند ان کی وی جنات معروشات تم وغیرہ معروشات و نخلا ذرا مختلف کلو من سمری وا ترف لاہ صلا پیراکڑی باغ نام چپ سفر نات چپ سفر نہیں پرات پیداکی گجوری اور فسرون چه مختلف ددائے او خونو آنار یو بلسر یو پشان یو شان یو پیو وجا ندی یو شان بلاجان خرتا سو میں کلچ میں چمیو کیم ورکو حق دلہ درخواست کر فورز اللہ کلائے کی او دا حد نا تیرے دلمکو ہے پشر کولو یقینا الله نقو خیہ سوک چی حد نا تیری ومن لنا میں حمولتا وفرشا قلو مما رزقکم اللہ ولا تتبع خطوات شیطان انہو لکم عدو و مبین او پیرا قرید سارونا باز بار رون کی او باز آلاش بار نشی خردا گنا چلاتا کریم کتاباری یقینا دشمن سمان منانئ نی او منسل کل آر کرئی نے سین ڑیم د گڑا حرام کری اللہ در والی دوجم یا دا ماد حرام کری اللہ دماد والی دویم یا چلمی بائبان رحم دوائی خبرا کے مات پیو دلیل یقینی کتا سریشن حرام حاضر کل چل تا حکم نرکریم نسوک ڈیلی ظالم نید آشان آشی جوڑی با اللہ وانی دروں دید بارا جی کی نور خلق بغیر صدد دلیلنا یقیناً اللہ ہدایت نور کی راس قوم ظالمانو تار کل نا عجد فیما اوحی علی محرمن لا طائم یطعمو اللہ یکو نمیت تنہ دمم مصفوحاً لحم خنزیر فنورس لائے غفور ملام تو اے نبی نوی من پائے کے چواہے کڑ شیو متام کڑ شو سشی آج تاسو حرام پو پڑو کی بانچ خریم چی مدارا یا شیم یا غقہ دخنزی دا یقینن داری پلیت یا خوراکی د دن دو تلو چاواز کریشی د نظر د غیر اللہ پاگئی نسوک چا مجبورک لے شدائے خوراکتا نئی طلبگار د مزیع او نئی د حدنا تروت ان کے نو یقینن سارب دے بخنک ان کے رحم ک ان کے وعل اللذینہ دو حرمنا کل لذی زفرم و مل بکر ولغل میں ہر رم نالما ماہل ظہور جان بانے خاص کر حرام کرے منگا ہر نک والا سارو دگڑ بھی زون حرام کری بانے واس دلا ما سوا ذا وا اغوا زنا شفور تکڑی دای شاگانو یا پور تکڑی کولمو یا وا ز چغری گڑی وی دار کو سرام دام ادل سظام ور پس سبب د دا بغاوت دای خینن خامخا رشتہ وا یم فین غضب ق ذو رحمت واسع ولا يرد باسو عن القوم المجرمين کدیتا تو درکن تو خاون میں ربان فراخی گرزا کو مجرمان سیقول شرکو قبلہم اللہ ما شرکنا ولا اباؤنا ولا کل ہلے تخرس زردے خلق مشرکام خلک کلا اختے منگائے شرک نئے کرے انگا مشران انب حرام کرے منگا سشیدان دارگی دروگیلو درو جان کرو حق لرائے کسانو چھ دین مخیو تردی چھو سکائی زمگازار وے دیتا اشتائی تاسر آس دلیل یقینی نراحکارکے منتاغ دلیل تابدارین نکوئے تاسو مگر دگمان انے تاسو مگر پتک خبری کوئے قل فللہ الحجت البالغا فلو شاہ لہذاکم مجمعین رسیدن کے لئے کمال تپریشٹاؤ گے ناختیں ن تاسٹول تب ہدایت کرے کو مل شہد محاذ فلاد تب تو آلمان بلحا بیان دا داسی نکائی بیان اکو نبتو مور مورکائی سر اور تابداری مکوا دفاعشات کسانوں چاہے ذر جنگی زموائے اور کسان چی مان نللیم تم ن لیم اور برابر اخبل شرکا لرام پل تالو اتما حرما ربکم کم علیکم اللہ تشرکو به ہی شعرا و بل والد نے سانام اولا تختلو اولاد تو خلگو بیان کم زحشی حرام کڑی تاسبانب قب اللہ آغ تارے شریک مجو اللہ تعالیٰ سرعیسی اور مور ابلا سر سانات قوائے اموج نے اخبل بچی دوج دلو گین منگا روزی درکو درکاسل راوی لرام اور منی جی کے بدکار چخار دائیں اموج نے آگا نفس چہرام کڑ اللہ دائی وجل مگر پہکی شرعیم دا مضبوط حکم در کی تا صلاح پرے دل پارا شراقل کارل تقربی آسن وتا شدہ لالف نبسن اللہ کل تم فا دلو کا ذَا قربان ویاحد اللہ آفوال ساکم بھی لالگم تذک کروں اور مگر پاتری کا جا صحیح بشریت کے تلا چور سی دیکھ پلزوانتا اور پورا کوائے او طلاق انصاف تکلیف نہ اور کو منگا اس نفستا مگر بق قدرد او کلچ اس خبرہ کوئے نو انصاف کوئے اگر کا سوک شتا صدا دا پارا وائے خان نقبل والعیم و دا اللہ فلوزو بانے پورا وائلے کوئے دا خبر مضبوط حکم دل کیتا صلاح فلید دا پارا چیات ساتھ اے وانا ذا سراتی مستقیمن فتبعون ولا فتفرق بكم عن به لعلكم تتقون و دا قرآن, دا دا دا قرآن دا نور و کی دا لار زماد لارونی تس نسبی تاسلا د دا لارے دالان داہ مضبوط دركی دا تاث پدے تر پارا تاسوكی تكواراشیم سماتینا موسیٰ کتاب تماماً علی اللذی احسنا و تفصیلن لکل شئیم و حد و رحمت اللہ علیہم بلقائے ربهم یومنون بیعوریم ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام نرا کتاب چی جی پورے احسان جی و عمل چی خیصہ ملکوں اور تفصیلو دہاری ضروری خبری دیندائیم و ہداۃ رحمتو رحمت و دیباراں چا خلق فملاقات ذخر لبانی یقین الذی و ھذا انزلنا کتاب انزلناه مبارک فتبعوه وتقو لعلکم ترہمون ھذا قران کتاب نازل کردہ ہم نظرنا برکتوں ندکے نتامداری ضد کو ہم وزن ساتھے ضد مخالفتنا دیباراں چ پتا سورہ ہم کڑے ان نمن کتاب والا ستی لوافیلی داچو نو وکین کرتاب لوز نمک این او دئیل لو خان خبرو اوتکول الكتاب لکننا م فقجم تم رب محدم فمن سزا یا دا نوائے کنازل کردایت مندون کی دمخن یقین داغلے تاس تازہ طرف نام دے رحم تم نے کمگائے مکھڑ یاتی ربوک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لائن فو نفسن ایمانو حالم تکنا منت من قبل او قصبت فی ایمان ہا قل انتظرو انہا منتظرون انتظار نکی دا خلق بیمان روڑ لوکیم مگر دا خبریں خبریم چھ راشی ملائک دمارک یا راشی دیتا ربستا یا راشی باذ نخ خاص ساز رہم و کما را شی راشی باذ خاص نخے درف استام نف و نور کی اس نفس دا ایمان رولداں شی مان انی راہڑی دا مخکنان یعنی کڑی بہانت ایمان بلکہ اس خیرم تو آیا بس انتظار کو تا سوم گ منتظر کو ان الذین فرقوا دین و کانوا شیاں نستمن فی شی انم بان یقینا خلق چکے یقین دی معاملہ اسپارور کی پائے کارو نچریم منجا من جا فل ہُوا سال صالحا ومن جا فلا وهم لا چا شرت لوک رارا نشیور سوبی دیں مگر پاوی شی نشیورک مکرارو پی بھل نشی کے مستقم دیناً قیاماً ملت عبراہیم حنیفاً وما کان من المشرقین تو آئے نبی یقیناً ہدایت کریں ماں طرف زمان سیدھا لاری طرف دا دین دے کلک دین دے دین دے دے عبراہیم اسلام چکلکو بتوحید بانی نو دا مشرقان زڑا لنا قل اِنَّ صلاتی رب العالمين تو زمام زمام زمام جن خاص اللہ دا رب چربد مخلوقات لا شری کلوک میرونا ہی شریدا اللہ پری بنے حکم کر عسيم أول دديد من كنا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبهكم بما كنتم في تختلفون توعي نبي آيات سوى دلانا أولتم ذب الرب شانتا نے چلا دہر سو ان یو بال و دے نہ فسیم ان انشی پور تکو لے یو گناہ گار پیٹے دگنا دبلتا سورب داستاسو نو خبر کی تاسو پائے کی چپائے پائے, پائے تاسب کے اختلاف کم وہ اللہ خلا فوق بازر جاتی وفوریم او خاص اللہ جوکڑی ہے تاسو یوبر پسی رات کی بر کا ککیم اپور تکڑی ہے باعث تاسو پور تربازنا تا پتر جاتو دمال کی دید پارائ چ پتا سواز میں کئی پانتو کے چرکڑ یقین سارب درح زراضر کون کے یقیناً, یقیناً خام خن بخن کے کونگے رحم کونگے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ خب مراد کتاب دا کتاب نازیل کڑش دے تا تا ندی اسپسی نکے تنگ سیاد رسو نو دبن دے دا نہ جلکے شیر من کیدی ولا نہ من دنؤترو اولیاء خلیلو تا کئے دہا چی نادلے تاسو تاساری کو دور دیرتھلسو فجا هم بیات اوڈیر کل والا ہلاکڑی منگاغ ناگی تازاب زموں گا دشپین یا داسیال کی چدگرمی آرامی قوم فما کا نہ داواہم قالو کالون کنا ظالمین ننبو داغی فریاد کل چراغ دی تازاب زم مَقَرْ دَعَوَيَ الْبَيْدِي يَقِنًا مُنْغَا سُلَمْ كَوْنْ كِوْم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَي إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ خَامَ خَعَد تَفُوز بَكو مُنْغَا دَعَي خَلْقُنًا شِلِي قلشو آئيتا رسولان او خَامَ خَعَد تَفُوز بَكو مُنْغَا دَ رسولانُ پل نکن مخا بیاں ماپانے لنو ما گای الحق فمن میز پمن سکل موضوع کہ اور تول داملو وینا گانو تلی اور دا کسان ہم دیدی بشکر ان کی ومن خفت و من خفت موازین فولا کلین خصر حسوم بانو یظلمون سوک شکوی دائی تلے ندا کسان دیچ تاوان کے چولی زان نخبل و سبب دریچ زیزم پایت نبان ظلم کا ولقد مکنناکم فی اللغ و جعلنا لکم فیہا معائش قلیل ما تشکرون اور یقینا زید رکڑ ممتاصل رب از مکہ کے اور پیداکڑی ممتاصل آدیز مکہ کے اسباب دجون تے رولو شکری قم سرناکم او لمکن پیدا در گاسو دیہ بیا درکڑی دا خبر گا ملا کتا سجدو کیا دملسلام تٹو سجدو کرما سواد نو ہات ساللہ تصوا اس امر تو خلق تنی من رو خلق سشی منک تا دین ذید نکڑتا کلچ متا تا مکڑکڑ پیداکڑ پیڑھمکانت کبر فیح فخر جین نص نشا دینان چت لدے يُبْعَثُونَ اولا مالا محلت راکا ترزدار جن دخل کبوریم گنظری فرمائل یقین شونا فنا بوریم فالف بھا نل سرکل مستقیم ویل دیش بے لارے کل خام خا کے بز دے بندتا ستاپسی دار والے سم آتی دمخی طرف ددیو دشا طرف ددی نی طرف نو دگس طرف نو درین او ب نموې تو اکثر ددي له ماحینله خرج من مضکوم مده لمن تبعاک من لام جهنمه من کوم مجمعين و الله اوزاادې ځام بد ولیشي او ټلی شو خا مخڅوک چې ستا تعبیداریي کوي درې بندگانو نامم خام خا ڈ جان ساسو نیوزل ویا دمسکو نتاجل جنت فکل میشے تو جنت گیم نخر دکم دینا چیستا سف خئیم ہو منز دیکھے گئے کسدن دی ونی تا کسدنز دے شو ن شیبتا شیبتا سالو لیام مین سوتی رب کمان ہاذی شجرتے ملک نے خالدی نو وسو ساؤ گران دی دوہ تے شیطان ابلیس دیدہ باراں چہکار کی دی دوہ چپٹ سا دنے شو ددینہ ددیدہ عورتن ناں اویل اللہ اویل دی ابلیس نہ منکڑی تا سورب ونی ناں مگر دے وجنا چ شی و تا ملائک یا شی بہ تا سور دامی شپاتی کی دن کو نام وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اور یہ قسموں نکڑ لیبلیس سے دوڑ ہوتا ہے یقینا زاستاس دوڑ خامخا د خیر خوا ہوں یم فضل اللهما بغرور فلم ما ذاق شجره تبدت لهما صوعتهما متفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ وَنَا دَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ شَجَرًا وَا قُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُبِينَ نُرَعُو غَرْضَ وَلِيَا غِيلَ رَعَدَ بَرَ مَرْتَبِيْنَا بَصَبَبْدَ دُّوكِيم نَعَرْكَ لَحِي أُسَّكَ لَا دِدْوَعُ هَغَوَنًا سكارشو نشوروش ول چی لا ګولې په ځان باندې د پاڼو د جنت نام اواز ورک دوار ته رب زاین او نوې منکلی ما تاسو دواړه دې ونی نام او نوې لې ما تاسو تا چې قیدن شیطان تاسو د پاڼه دشمن لاسی اواڑ رو جاتے کرے ما پخل نکت بم بخن اور مخاشو بنگت توانیا نال بھی تم لا داد ولکم فل مستقر اللہ دبار دبار با او اللہ خشم بارستاس وبار دپارہ ب دشمن استاذ دوپارہ خاص پزمک کے زیدوں سے زور اور سامان دے دفعلوں تربوریم فیات نوفیا تم و منہا تو خرجون پمگ کے باجن تیر اور پتی کے بعد تاسم رکیے گئے ببیار اس سے کی گئے یا بنیا دئی کم ولباس وہ ذالک خیر ذالک منایا يذکرون اے اولاد دادم علیہ السلام یقیناً پیدا کری منگا تاس دا پارا جامان چی جی پٹی اورتو او خائستاسو دا بدن دا پارا خجامد تقوی دا غرد دام جامینا داد دا اللہ دا نعمتو ندا داد دید دا پارا چیتاسو یاد درائیم جان تین السلام وانڈڑ تاسنا گیلار ن شتاً لگسری سو موپ د جنت استری دائیں دائی, دائی جامی دیر آغی چوکو داغی تات یقین دائ انی دے تا بلیس سو دیو کبھی دا دائنا دا دا چاسوئی نئی نئے یقین کر دوستانوچی من لری وی لا فالو فاح اتقولون لان و ما لا تعلمون کل کلونا کلچوکی دا شریقان سبتکاری دیوئی مندری منگ پلی بانے مشران او اللہ حکمراکے حکم پل بانیا خبرے چاسو پو ن لڑے واقعی مسجد ودعو مخلصین له الدین کما بدا کم تڑائے نبیم حکم کڑے رب زما انصاف اور برابر ساتے اخبل مخونہ پنج دہر جماعت اور دعا واڑے خاص دالانا خالص خالصوائے غد پار دا دعا لکھ سنگ چلنا اول پیدا کریے نوم دا سے پیدا کیے گئے فریقن ہدا فریقن حقال علیہم مدال ان متخ نلام محدوم پتا اور ڈلتا ہدایت کرے اللہ او پورے شیتا پائی بانے گمرائی اس کا یقیناً جو کڑی گرزولی دی شیطانان نان دوستان بلال اللہ ن سیوام او گمان کئی شدیدی ہدایت والا یا بنی آدم زینتکم تم خزو مسجد کو مند ولا وہ کھلوں لا ولا تصریفوصرفین اے اولاد دم علیہ السلام انیس احبل جامد زینت دہر مسجد پفاکی اور خوراک کوسکاق کو شرک مکو کی قیناً اللہ تعالیٰ نقوی شرک ان تو حرام کڑے خالص اللہ کا درف نانگ اگا چلال دپارا دبندگانگ اور نور پاک تو خودی دپارا دان والے دغسی جدا جدا بیانوں گا تنا قوم بغیر الحق وان, ما لم ينزل وأن ما تو شریک سلطان وان تو یقیناً حرام کڑی رب زماں بدکار پٹیم انور گنا اور حد نا تیرے دل بغیر حق نام اور اللہ سر شریک جوڑول دائے کسانوں چنالی کے لیے اللہ دائی پر شرکت بانے سے دلیل اور درو جوڑ پا اللہ بانے دائیں خبروں لڑے پل ولی امتن جل فیضا جلوم لائس تاخر دہر ڈل پاروں نے ٹشترے تل شرشی دیدا نیٹا نوشی رسے نوشی مکم یا آدم انکم رسول منکم علیہ السلام کراشی تاس جنس جنسل بیانی بتا نی بتا سبانے ایتوں ن زمان تو زان بچ کد شرک او کفر نا او نیک کام الخبل نبی سیارہ پائی بان نی او نبی غمجن اناب غمجن کی والذین کذبوا بیااتنا واستكبروا عنها اولائ کا اصحاب النارهم فیها خالدون وا کسان چ دروجن گنی زما ایتوں ابی جی گئی دائ نا کانتی ہمیشن الالو نصیب مینل کتاب حتا فون آلو نما تدعون من دون نیلا نا شہید الان حسین گانو گا سوگے لے جاریم نا شانا چی جوڑ بلانے درو یا ترو جنگ داغت دا کسان دا ابر سیڈیتا ددی برخان مقرر تر پوری شراشید ملاک ساتلیم وطبوئی سشوا کسان چتا سو ترامدت شید اللہ نسیوان دیبوئی رکشوا زمونان اے اقرار بو کریب وقل زانو چیقینا دیو کافر قالت في فی من قد خلت من قبلکم من الجن والنس فی النار قلما دخلت امت اللعنت اختہان حتی ازدارکو فی ہا جمعان جانم کے شیو لوست لانت بکی باخل مرگروں مخنوں ترائیں چکلا اور جمشیری پائے کی او ابئی رستنی دری مخنوں پبار یا اللہ اے رب ربز دا کان دی چمگے گمائے تب لیلا زاب نام اللہ بوئی دہاروں دپارا یا تضاب دے خلا کن تاسپی گہ و کالوحلین فضو کلپ بھیم کتم تکیا محکنی مشرو تیر بانے سور ولے او سکے ازاپ سوار سکوتا کزبیاتی لافت نجنتا سمیات الْمُجْرِمِينَ مجرمی یقین گنی زما تی دا نوشی کلا وی دلے دیتا دروازے انبشی داخل دلے دی جنتا تردی جی ورنہ نو زی غٹرا سای پسون دستنی گئ داسے صدا ور کوم د مجرمانو تام لهم من جهنم مهادون من فوقهم غواش وکذالک نجزا الظالمین ددی د پاران د جهنم نو بہین لان دی بسترے ورے د پورت طرف نہ بہین ددی پٹون گے او داسے صدا ور کوم ظالمانو تام ولدینا تانوک الف نفسن لا سا الاساب سیمان راہوڑ مرنے کڑی نے تکلیف نور کو منگا اس نفسا مگر پقدر دوس دائی دا کسان دی جنت والا دی وہ جنت میں شریم ئی پ سینو کی سحفغان دلام مَكَانُ گلا مکان والے الْحَمْدُ الحمد الَّذِي نا لہذا ہوم کالو لاندان ادیب ہم تو ندی ٹوا اغزاد چیلو ملتا شرار سے دام لکا رو ربی نا ون دور تک مجن پو رسو موہب تامل یقینا ناغلی رسولان اندر زم نگ حق بیان سرام آواز بو گڑے شدی تا جنت بے ساسو در گڑے ش تا ستاپ دا سو دائمن چتا سو کول و ناد اصحاب الجنت اساونار ان قد وجد ما وعدنا رب ما وعدنا ربنا حقا فهل وجد ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فازن معزن بینہم والعانت اللہ علی الظالمین نواز بور کی جنت والا اور والا اتام چیقیناً امون دو منگا حاغا صوابنا چوادکڑ ام سر رب زمگ رشتیا نوائے امون دو تاسو حاغا عذاب چوادکڑ اتام سر رب رشتیا دی بو ایچ نو اعلان بو کی یو اعلان کون کے دری پامین سکیم چلاند اللہ دے بالمانوں الزین سدون سبھی لاہے وہ بلاخرت کا کافرون اغدی ظالمان چمن کی خلق دلّ دلارے اور لٹئی دی پائے کہ کگلیش اور دید آخرت نہ انکاروں کی جال یار کل سیما ہوں اور دریپ منس کے ویو پر دئیم اب بر سردار دیوالبا نس سڑیم پیج نیبا ہر اور نو دو جنت انسلام علیکم لم یت الوہ یت معم آواز وار کیری جنت وال سلام دی پتا سبان دیم ندی داخل شی دار آف والا دی جنت تاو حال داری چی تمال لیم ویدا صرف در سارهم تلقواں اصحاب النار قالو ربنا لا تجعلنا مال قوم ظالمین او کل چی وارو لشی دیسترگین ور والو طرفتاں دیبو یا ربا منگا مگردے قوم ظالمانوناں ونا دا بار فرجا ریفون پالونا کم جم کم کم تیرو اواز بہی دارافال سڑوتانیا ناچ پی جنی با لائی خاس نو ابوئی سفان کرنا یا ستفستم کلو ن اوہا شتا صفائے سرلوی کو لام اہا اولائی اللذین اقسمتم لائنالهم اللہ وبرحمان ادخل الجننت لا خوفن علیکم ولان تم تحزنون ملائک بوئی دیتا ایتا قساندیم شتا سو قسمون کل چنب ابن رسی دیتا اللہ تلائیس رحمت او بوئی لشی دیارا اور داخل شہ جنت دام نش بتاسو نہ بتاسو گم جن و نتاب ناریا سا بل جنت یا نفیزوارم ہواز وہ کیوں والا جنت والا چراستی کے پونگ بانے دو بنت نام یا یارو غلط متن سے اللہ تعالی کریم ابوئی جنتیاں یقینا اللہ تعالی منکڑی دے و شاپ کا الحیات الدنیا ا کا فرانوکڑے دین بل مشغلہ اور دو ککڑی دی لڑا جن دنویم فلوم کمانسا لا لکھنو ملاقات نینار بکتابن فصل نا کتاب کی تفصیل اور او نردو فنعمل غیر اللذی کنان عمل قد خسرو انفسهم وظلانهم وکانو یفترون انتظار نکی داخل مگر آخری انجام دادیم کلچ راشی انجام دادیم او بایا کسان چیر کڑو دام مخک دادینا یقیناً داغلو رسولان در دا ابزمگ پا حق بیانو لوم نشترے مل سو سفارشان چوسم سفارش یا ملبکر جم سامل یقینی نگاشی خلکتی مستوال سمست یورشل لیل النہار یذوبو حفیصا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لهن خلق والامر تبارك الله رب العالمين یقینا رب تاسو خاص الله وہ اغزات بیش پیرا کری اسمان نو مقام پانداز د شپ کر کی بیا برابر بار شو دا پاار پٹی اغوندیش پہ لانا نواز یاش پر واسطاں طلب کی داشپد روزرا پتی زہم او پیدا کریں نور ہسپگم ہا استوریم توذ دابے کلیشی دا مر دلالم خبر شی یقینا اللہ لا ز اختیار دا پیدائش والامر نور اختیار دا خبرو گولون برکتوں والا دے اللہ شی رب العالمین نے ادرو رب تذر خفیت یقین تیرے في کی بعد اصلاحها بادڑ خوفا تمام ان رحمت اللہ قریبین فساد کے اور فساد مخرائے پس جوڑ دینا پتوہ سرام اور دعاڑ خاص دالانہ یارک ان کی داغت آزاد دا تمک ان کی داغت ثواب یقیناً رحمت اللہ تعالیٰ خیصا عمل کی خاص اللہ ترائے پورے کلچے راپورت کی دا ہانے بوزو ما دا ورزامچ فانزلنا بھی ہلم فاخرجنا بھی منکل سمرات نورگا پائزم کا ابو دباران نوروباسو بری ابو سرار قسم میں وے او گلے کزالے کا نخرج الم ہوتا لالگن تزگن دغص بارو باسوگا نام دا دیر پارا چاسو یا داشو دیر پارا چتاسو یادو سات و تیب یخروج نباتی ولزی خبص اللہ یخروج اللہ نام دا کا پاکام روزی بوٹی دائے پر حکم دربدائے آزم کا چکھورانا قیم ن روزی دائیں مگر بے کار بے فیرے کزال لقوم اللہ قومی دغ سے قسم قسم بیا نگائے قوم دپارا چکر گئی لقدار سنانو علا قومی فقال یا قومی بز اللہ ہم الام یقیناً لے گلو منگا نوہل اسلام داغ قوم دام ناگوے لے قوم زمام بندگی خاص کے اللہ رام جنیش سا زپارا حقدار دبند گئے داغن سیوام انی یخاف علیکم کو یوم نظیم یقین یری غم زه په تاسو باې دا ذااب د رې ل نامقالال ملو منقوم نهله ن کفی زلا ل مین او غټانو د قوم داغ نام یقین خاام مخاینو موږ تا ل را په کوم راخکار کېقالله ربین قوم زمانفما بانے ہیں قسم گمراہی لاكن ضو پیغام رسول کے اماد طرف رب المین اوبل رسالات ربی وان سہول كم عالم اللہ مالا تالمون رسوںس طرف نہ پائے سے تاسو بھن پوئے گئے او آجب تم منچا کم زم ربارج رتکم تو آئے تاسو تعجب کو دین چلے تاس سواحی ساسو طرف ترف نہ پو سڑی تاسو آندے دید پارا چی ریتا سلرا پری واح سرام دید پارا چش دے دارائ پتا سورہ مغڑیشی فکل دیا دروجن ویل نچ کو منگتے اور کسان چلا مرگ روپ ک واغ رکھ نل کرایا تم یقینا مڑان دق نام و خاؤ دال یا کو میں بد اللہ ہمال کم نلا روم افلا تک اور لے گلے مگا دیانو تدائی رو رہود علیہ السلام اگوے لے قوم بندگی خاص کے اللہ لرام نشت تاوس دا پارا حق دار دا بندگی دانا سیوام ولی زان نبج کوئے دا شرک و کفر نام قال الملو اللذین کفروا من قومہی انہا لن راک فی صفاہا و نژنگ مل گا گٹانو ہائ چکو دار قَوْمُنَا مقین خام خام گئی نو تا درپ کم کل تیا کے یقین منگ خام خا گمان کو بتا درو وئن گنا لب صفاہنی روشت مل لا کن پیغام رسون کے بل رسالا تربی واس رسو تاست پیغام دخبل دارم او پارا خیر خواہیم ممان داری اواج تم منجا کم زکرم میرے کم ملا رجلیم مین کم لیا تاجب کو ای تاسو دینا چراغلے تاستی تاسو درب طرفنا پیو سڑی تاسو در پارا چتاسو اری برے وحیم وزغو ذال خلفام او یاد کیا جانشین دزمک کی پست قم دنو علیہ سلامن و زاد قم فلخلقی بستم اور زیاتی گڑے تاسو پو پیدائش و بدنون اس تاسو کی پو ہے پسک آہی لا لو آدید متونا دسو کامیاب کا لوت اللہ نیو آیات م دیر پارائ بندگی دی اللہ آوازے او می دعا کسان چی بندگی کو لم گران فاطنا بے مات کمی نا دین نروڑا مذاب چتبی مر کہ درشتی نونا قال قد وقال من ربکم کم و غضب او لو دل سلام یقین راگ پتا سوبانے ساسو دربد ترف نہ پلیتی یو گزا دلو ننی فیم سم تمہان تم آل اللہ بحام سلطان آئے جگڑ کو سو پاو نمون کی تاسو تاسوس مشرانو ندی نازل کے اللہ تعالی پی نمون بانے دلیل فن تذرو من المنتظرین منتظرین انتظار کرو دازاب یقینا سر سرا د انتظار کو ان کو نازاب ستا رحمتی گا مرغیو سبود ترفنا واجب اپریڈ گاجی دا کم دروج نے گڑ اللہ تون زمگا روڑن کی سمجھانو سالہ لام اگلے قوم زماں بندگی خاص کے اللہ رام نشتا سلکار دب بند گیار کئی نتربی کاضی نت لکم آفزلہ ولاتمسو یقیناغل تاسموتاس ترفنا داو دا خدا دا اللہ استعوذہ پار یون خدا نو پریک دیتا چې خوراک دی کئی دا په پا ملک امر سوائے دیتا حس تکلیف کنی اوبا تاسو سلر عذاب درناک وذکروئے جا لکن خلفا من بعد عاد و بواکن فی للم تتخذون من سہولی قصورا و الجبال بیوتا او یاد کہ او تاسو اللہ جانشین پستا تا دانو نام او زہ درکڑے تاسو ربا ذما کا کیم جوڑا تاسو سو د میدانوں در ذما نا بنگلے او کنستل کا تاسو دو غون نا کوٹو فذکروا لا الله ولا عصوا في الارض مسرین نعمتو انسانوں اللہ امگر ام دیتا سو پزمگ کی فسات فرون کی منہ اتالان سال موسلم او لگانو چل چلوئی کرکناد دا دا قم دانوں اگ کسان تاش کمزوری گڑل کے دل آ کسان چمان جی راوڑ و ددی نام آئے تاس یقین لارے چسال سلام رسول لالے گل شیر دربد ترف قالو انہ بما ارسل اور مومنون لبی مومنون من یقین پہاڑے چی پہ رالے گلے شیر ایمان لروم کال لذی نسب رو نا بلیا من تم بھی کافر سانو حقنا یقین منگا پاک شیشیہ ایمان روڑے کفر کنگی فا کرتا تومرب و کالو یا سال ہوتی نہ منل موسلیم نا اللہ لکڑی اوخی لرام او نا فرمانی اوکڑا دا حکم در اخبالنا او دیوے لے سالے روڑا مونگتا غذاب چیتا پیم گئی رائے کتیز لے گلوشونا فا خزتوں من رشوتوں فاس بہو فی دارم جاسمین نونو یو لرا را زلزلیم شوالی با خپلو کورونو کے پڑو خبراتوں فتوان نوانشال او لمائے رسولی ماتا سب رام دربل او خیر میں لا کن تاسو نو خائے خیر خواہ الرام سلا فلتاسو بتارے چڑوان دلین لکڑی پری کارونی چاد نام انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء بلان تم قوم مسرفون یقیناً تاثورات تلکوئے ناری نوتا بشاوت سرام ور تیری دل کی تاثور قوم دا حدنا کی بشرک سرام وا کا جاب قومی نہ مگر دا شی ویل ابا سہ دار مرگری دلو دل سلام ہو کلی سا پاک کنندید فاج ناحلوت کا بجک نئے ختنا چاغیتابتر نکت مجرو پری بان کار بار نوگ رائچ سرنگش انجام دادی مجرمانو ویلا مدین آخاہم شعبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرون علی قلبوں گا مدین تروردائی شعب علیہ السلام اقویل قوم بندگی اللہ خاص کے نشت تاس لرا حق دارد دا بندگی دان سیوان قدات کمبئی نمرب دا یقین داغل تاستام موجودہ ربد ترفنا فافل کے لو میزا نولا تفسنا ساشیاہ نوئے پیمانا تلام اور منیم گڑی کو دخل کو نمال ولاف سوف لفظ باد اسلح فساد مکہ کی پس اصلاح پس دینک خیر میم کن مومینی داستا دا پارا فمن کارے کتاس والا تکردو سو ری تو منابیم امکی نپر لار چیہ جی روئے تا سو من ک اللہ د لارنا اکشا لا شیمان روڑی پاگ اور لٹوئے تا سو بداغ لار کے کو گوالے وز کرو کن تم کلیل اور یادے یاد کلچ تا سلگوین اللہ ڈیرکڑ کیف فکانا قبط المفسدین ہو کو رہے سر فساد د فساتو ان کا نتا فتم من به سلطبی فسبرو ہتو ملا بئی ننا و خی را خیر مین او کبھی اور ڈلستا سونا ایمان مان راؤڑی پائے چبرالی گلے شویم ڈلی مانی راؤڑی نو انتظار کے دوارا ڈلیم تردی چل بنس کی فیصلوں کی اور لار قرآد فیصل کو ان کو نام